رحمن الرحمۃ اللہ وحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامعین خارن گرامی برادران سب کو شموسن بار السلام سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درد نمبر چار سو اکسٹھ ابلک ایک سو تین ہے چار سو شروع سے لے کر ابھی تک کی درست تعداد اور ایک سو تین اوراد فتحیہ کا 10 نمبر ایک سو تین اور اس میں ہماری اوراد فتح کے حصہ اول ملک الجبار میں سے لا اللہ نمبر چھتیس ہے آج کے درد لا الہ اللہ خیر سرین یہ مقدس کرما ہے لا لاہ اللہ خیر ہاں جی تو اس مقدس کلمے کے توضیعات ہے اس میں جو ہے لا الہ الا اللہ کے توضیع کو بار بار ہو چکا ہے اور خیر الناصرین دو لفظ خیر کا ہے ایک ناصرین کا لفظ ہے تو اس مقدس دعائے میں لا نہیں ہے کوئی نہیں ہے الہ معبود پرشش کے لائق عبادت کے لائق کوئی ذات اللہ مگر اگر ہے اس کائنات میں کوئی ذات عبادت اور پرشش کے ہے اگر کوئی معبود ہے جو عبادت کے سوار ہے حقدار ہے وہ صرف اللہ اللہ, اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کہ اس کائنات کا رب ہے مالک ہے رازق ہے ہاں جی اور سب کچھ وہی ذات ہے اس کائنات کا سب کچھ وہی ذات ہے باری تعلیٰ ہے وہی اللہ ہے ہاں جی جس نے اپنا نام اللہ رکھا ہے قانون اللہ خود فرماتے ہیں کہ میرے میرا ہم نام کوئی نہیں ہے. اللّہ فرماتے ہاں تو اللہ میرا ہم نام کوئی نہیں ہے. صرف اللہ ہی کے ذات واجب الوجود ہے تو اللہ کے سوا کوئی لائق ہے عبادت نہیں لا الہ الہ الہ. خیر الناسری اس میں جو ہے لفظ خیر اس کی جمع اخیار بھی آتا ہے خیور بھی آتا ہے ایک معنی کے لحاظ سے جب اس کی جمع اخیار خیور آئے تو اس کے معنی فائدہ نفع بلائی مال دولت ان معنی میں آیا ہے اور خیر من کے ساتھ جب استعمال ہوتی ہے تو بہتر زیادہ بہتر کے معنی میں آتا ہے خیر بہتر زیادہ بہتر یہ اس میں تفضیل کے معنی ہے القام حصول میں اور جو ہے المنجد نام لغت میں الخیر ہیں اس کے جمع خیور بلائی نیکی کسی چیز کا اپنے کمال کو پہنچنا خیر کے معنی کسی چیز کا اپنی کمال کو پہنچنا مال یہ سارے معنی کے الخیر اس کے جمع اخیار خیار بھی, بھی, بھی آیا اخیار بھی آیا اخیار بھی آیا اس صورت میں اس کا معنی بہت نیکی کرنے والا الخیر کے معنی بہت نیکی کرنے والا خیرن اس میں تفضیل کا سغا اخیر کا مخفف ہے اس کا ایک تو یہ خیر اس میں تفضیل کا سغا اخیر کا محاف ہے اس کے مونس ہاں جی خیرتن بھی بیاہ ہے اس کے مونس خیر ہے کہا جاتا ہے فلان خیرت النا سے خیرهم خیر ہاں جی تو فلان شخص جو ہے تمام لوگ خاتون تمام لوگوں میں سب سے بہتر ہے سب سے جو ہے نیکی کرنے والا ہے اس معنی الخیرت بہت خیر والی ہر چیز سے بہتر جمع خیرات المجلغل تو ان لغوی معنی میں سے یہاں دعا میں جو ہے بہتر زیادہ بہتر ہر چیز سے بہتر یہ معنی مناسب ہے یہاں پر باقی معنی جو ہے یہاں پر مناسبت نہیں رکھتے ہیں مال دولت دوبارہ یہ معنی یہاں پر اس معنیٰ درست مناسبت نہیں رکھتے ہیں ہاں جی تو خیر الناصرین یہاں پر جو ہے بہتر کا معنی خیر ہر چیز سے بہتر زیادہ بہتر یہ اس میں تفضیل والا معنی جو کہ خیر اخیر سے خیر ہوا ہے یہ معنیٰ اس میں برابر آ رہا ہے مناسبت رکھتا ہے اور خیر الناصرین ناصرین جو ہے ناصر الصل کے جمع مذکر سالم ہے ہاں علم صرف کی اصلاح حالت جرم میں ناوی اصلاح چونکہ الناصرین یہاں خیر کا مضافلہ ہے ناوی صلاح کی تھوڑا بیان کروں تو ناصر اور نصیر ان و ناصر ناصر اس کا معنی کرا نصیر ناصر کیا مانے تو نصیر و ناصر ان دونوں کا معنی جو ہے لکھا ہے مددگار نصیر اور ناصر کی معنی مددگار ہم نواح حامی پش طرفدار حمایتی یہ سارے معنی کیا ہے ناصر کا جمع نصرہ و انصار آتے ہیں بلقام الجدید نامی عربی اردو لغت ہیں ہاں جی ناصر اور نصیر دونوں کا معنی مددگار نوا، حامی پشپنا طرفدار، حمایتی یہ سارے معنی اور اس کے جمع نصرہ و انصار اور اس کا فعل جو ہے یا یسرو نصرن سے ہے مدد کرنا ہاں جی فی الماضی مدار نثر انس اس کا مدر ہے مدد کرنا المنجد نامی لغت میں یہ معنی لکھا ہے ہاں جی تو اب معنی کیا بنے گا لا الہ الا اللہ, اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ذات خیر الناصرین ہیں تو اس کے ترجمہ جو ہے آپ لوگوں کے سر سری سار سار ترجمہ کرا رہا ہوں اس کے علماء نے جو مختلف مطلب علماء اس سے پہلے کل چار ترجمے ہو چکا ہوا ہے دو عل سنت کے اور دو ہمارے نرواشن مسلح کے ایک علامہ بشین مرحوم اور ایک سید خورشید عالم صاحب دامد برگاہ دو دوسرا آل سنت کے دو علماء نے کیا ہوا ہے ایک جو ہے عنصرشابری سا نام کا اور دوسرا جو ہے نذیر نقش بندی کا ان دونوں کے ترجمہ ایک جیسا ہے خاص فرانی ہے ان دونوں کے تو یہ یہ ہے لا الہ الا اللہ خیر الناسین اللہ کے سوا کوئی لائق مدد نہیں وہ سب سے بہتر مددگار ہیں خیر الناسین یعنی سب سے بہتر مددگار ہے یہ اللہ بشیر مرحون, مرحون نے تجمہ کیا اور دوسرا عنصر صابر محروم نے تجمہ کیا اللہ کے کی سوا کوئی معبود نہیں جو سب سے اچھا مددگار ہے بہتر کی جگہ پر انہوں نے اچھا کلبلائی باقی سب سب سے بھی آیا ہے مددگار بھی آیا علامہ کے تجمے میں بہتر ادھر اچھا جوں اچھا بہتر صاحب ایک ہی معنی مترادف حالفاظ تیسرا ترجمہ جو سید خورشید صاحب نے کیا ہے ان کا تجمہ یہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا وہ بہترین مددگار ہے ہاں جی کوئی معبود نہ اللہ کے سوا وہ بہترین مددگار ہے ہاں یہ معنی کہ سید خورشید صاحب اور بندہ گیر کے ذریعے جو ترجمہ آ رہا ہے وہ یہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہا الح اللہ, اللہ خیر الناسرین مدد کرنے والوں میں سے سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے مدد کرنے والوں میں سے عناصرین مدد کرنے والے مدد کرنے والوں میں سے خیر ہے یعنی کہ مدد کرنے والوں میں سے سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے سب سے اچھا مدد کرنے والا ہے یہ معنیٰ جو ہے بنداخی نے تھوڑی سی فرق کے ساتھ کیا تو پہلا تین ترجمہ بامحورہ ہے درست سے لیکن بنداخیر نے جو انہیں لفظ کے مطابق ترجمہ کیا جس سے مفہوم بہتر واضح ہو رہا ہے ہاں جی جس سے مفہوم بہتر واضح ہو رہا ہے ورنہ صاحب کا ترجمہ بھی صبر سے باماورہ ترجمہ ہے تو لا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں خیر الناصری اور وہ عناصری مدد کرنے والے تو تمام مدد کرنے والوں میں سے سب سے بہتر سب سے اچھا ہاں جی مدد کرنے والا پاکستان یہ تجمہ زیادہ لفظ سے واضح تر ہے اب اس دعا کی جو ہے تھوڑا توضیح ہے اس توضیح کے جو ہے تھوڑا سا ہاتھ کر رہا ہوں باقی کل انشاءاللہ شاء اللہ کھل کے درمیان گا تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ مدد کرنے والوں میں سے سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے ہاں جی جو کہ آپ کو تجمہ بنداخ نے بتایا تھا تو اس مقدس دعا کی توضیح تھوڑی سی ہے کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بار بار بتایا کہ ہماری یہ دعائیں جو ہیں صرف دعا نہیں ہیں ہمارا عقیدب ہے لہذا ان دعاؤں کو مضبوط عقیدے کے ساتھ پختہ ایمان کے ساتھ آپ جب یہ دعا پڑھ رہے آپ کو یقین ہو کہ میرا اللہ بہترین مددگار ہو کسی مشکل میں اللہ کوئی دعا کو پڑھ رہے ہیں ہاں پریشانی دعا کو پڑھ رہے ہیں اے اللہ تو خیر الناصرین ہے تو پھر جو ہے آپ کے بات پر یقین ہونے چاہیے اللہ بہترین مددگار ہے اور مدد کرنے والوں میں سب سے اچھا مددگار ہے اس سے اچھا کوئی مددگار نہیں ہے تمام مددگاروں میں سب سے اچھا سب سے پیارا سب سے خوبصورت مددگار اللہ ہی کے ذات ہے بے لوز مدد کرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے کیونکہ وہ بے نیاز تو اللہ تبارک تعالیٰ مدد کرنے والوں میں سے سب سے بہتر مدد کرنے والا ہونے پر اللہ تعالیٰیٰیٰیٰیٰیٰی کی طرف سے انبیاء الہی اور آخل ایمان کے ساتھ اللہ کی جانب سے اللہ کی جانب سے بہترین مدد کے بہت سے واقعات موجود تھے قرآن پاک میں واقعات میں. ان میں سے ایک واقعہ کیا ہے چنانچہ جب نمرود نے حضرت علیہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھیرنے کا فیصلہ کیا اور ایک بہت بڑے میدان میں کتنے ہزاروں من لکڑیاں جلا کر ایسی عظیم آگ جلائی جی جس کے شعلے اتنے بلند ہونے لگے کہ اس حدود سے اڑنے والے پرندوں کے پر جل کر ہنجی پر جل کر لگے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ پیر باندھ کر منجنک پر رکھ کر ہنے لگا ابراہیم علیہ السلام ہاں جی فرشتوں کی ماحل میں غوغ ہونے لگا اور اللہ کے حضور التجا کیا اے اللہ اس روئے زمین پر تیرا ایک مخلص و ماہد بندہ ہے جسے اس کے دشمن ابھی آگ میں پھینک رہا ہے اور آپ نے ابھی تک اس کی بچاؤں کے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں کیا ہے فرشتے اللہ سے شکوہ کریں اس کی بچاؤ کی لیے کچھ نہیں ابھی بس مینجنے پر رکھ لیں مینجنیر کھینچے گا بس پھینک دے گا ابراہیم تو ختم ہو جائے گا تو اللہ نے جبری امین سے کہا کہ اے جبریل اگر ابراہیم کو تیری مدد کی ضرورت ہے تو کھڑ لو سے کہا اگر ابراہیم کو تیری مدد کی ضرورت ہے تو کھڑ لو حضرت جبراہیل علیہ السلام پل بھر میں آئے اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا اے ابراہیم کیا میں آپ کی مدد کروں تو کیونکہ میں اس آبادی کو تہ حبالہ کر سکتا ہوں میں اس پوری آنکھ کو ان کی طرف کر کے ان سب کو جلا ڈال سکتا ہوں ہاں جی کیونکہ ابراہیم کے کی سامنے جس جبرین نے جو ہے قوم لود کو شعر کو بالکل تہوالہ کر دیا تھا ابراہیم کو پتہ تھا تو کیا میں اسی طرح کر دوں گا تو ابراہیم نے پوچھا اللہ نے آپ کو میری مدد کا حکم دیا ہے یا آپ اپنے طرف سے مدد کی پیشکش کر رہے ہیں ابراہیم نے یہ پوچھا تو جبریل نے کہا میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کو تکلیف میں دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہا ہے تو میں نے اللہ سے شکوہ کہ اللہ نے مجھے بوجھا کہ اگر تمہاری مدد کی ضرورت ہے تو ابراہیم کو کر لو تو میں اپنی طرف سے یہ خدمت مدد آپ کو کر رہا ہوں میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں حضرت ابراہیم نے کہا اما لے کا فلاں اماں لے کہ لیکن تیری طرف نہیں فوالت الجمال نظی الدین کوبرا میں یہ عبارت موجود تھے وہاں پر ابراہیم حرمائے اما کا فلا پھر تو آپ کی مدد نہیں چاہیے اگر آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں اللہ نے حکم نہیں کیا میری مدد کرنے کا آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں تو پھر تو مجھے نہیں چاہیے پھر تو آپ کی مدد مجھے نہیں چاہیے آخر کار آپ کو نمرودی قوم نے ہاں جی آخر کار جو ہے آپ کو نمرودی قوم نے آپ کو اور آخر کر آپ کو نمرودی جی قوم نے اس عظیم آگ میں منجنی کے ذرے پھینک دیا نہیں لیکن اللہ خیر الناشرین ہے نا ہم یہ دعا پڑھ رہے ہیں لا لاہو خیر الناسرین ایسن کر ہم یہ دعائیں پڑھتے ہوئے ان واقعات کو ذہن میں رکھیں نا تو پھر آپ کو لطف آئے گا نا پھر تو آپ کو مزہ آئے گا اللہ کیسے ہم بھی اپنے انبیاء کی مدد کرتے ہیں تو لیکن اللہ خیر الناصرین جو مدد کرنے والوں میں سب سے بہترین مدد کرنے والا سب سے اچھا مدد کرنے والا کی مدد جو ہے اللہ خیر الناصرین کی مدد فورآٓ ابراہیم علیہ السلام کی شامل حال ہو گئی اور اللہ نے آگ کو حکم دیا اسے کا حکم دار چیز پر چلتا ہے یا نارکونی رکون بردو و سلام اللہ یا نارکونی بردو و سلام اللہ ابرّیم اے آگ ٹھنڈے ہو جاؤ اور ہمارے ابراہیم کو سلامت رکھو جس طرح معرخین فرماتے ہیں مفسرین میں سمباس بھی اسی طرح خصد کی کتابیں بھی جب اللہ نے آک کو حکم کے یار نارکن بردن آک اتنا ٹھنڈا ہو گیا وہ جلانے والے آکھ ابراہیم سردی سے تھر تھرانے لگا تو اللہ طرف سے دوسرا حصہ آیا و سلام علّہ الرحیم بھائی ہم نے کہا ٹھنڈا ہو جاؤ تو زیادہ ٹھنڈا ہونا بھی تو عذاب ہے سلامت رکھا ہمارے ابراہیم کو ہاں <سردی>, سردی سے تکلیف مت دے دو جیسا گرمی سے تکلیف نہیں دینا تو کیا ہوا آگ ٹھنڈا ہو گیا ہاں جی اے آگ ٹھنڈا ہو جا اور ابراہیم کو سلامت رکھو تو اللہ کی طرف یہ حکم مانا تھا اللہ خیر الناظرین کا مدد پہنچنا تھا کہ آگ نہ صرف ٹھنڈا ہوا بلکہ گل و گنزار بن گیا بلکہ ابراہیم کے لیے گل گنزار بن گیا اور ابراہیم یوں سمجھے بخشے میں گلو گلدار کے بادشاہ میں فولوں کے بادشاہ میں چار دانو آرام سے اللہ کے ثنا خوان ہو کر تصویح خوان ہو کر اللہ کے شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس داد نے کیسے مجھے میرے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کیا میرا اللہ کتنے بہترین خیر الاثرین ہاں جی تو ابراہیم جو اللہ کے ذاکر ہیں اور اللہ نے صحاب کو گلو گلدار بن گیا اب آپ سوچیں اس طرح کی مشکل وقت میں ہاں جی جہاں ہر طرف سے معاشرہ ہو چکا انسان کو کوئی بچانے والا نہیں اب اس آگ سے کوئی نہیں بچا سکتا لیکن اس طرح کے مشکل وقت میں اللہ خیر الناصرین کے علاوہ کون ابراہیم کے کو عظیم آگ سے بچا سکتے تھے آگ کی خاصیت تو جلانا ہی تھا لیکن کائنات کے ہر چیز میں جو بھی اثرات ہیں وہ اللہ ہی نے رکھا ہے لہذا وہی اللہ جس نے آگ کو جلانے والا بنایا تھا اسی نے آپ کو حکم دیا تو ٹھنڈا ہو حکم دیا تو ٹھنڈا ہوگا اس طرح اس طرح کی مدد اللہ خیر الناصرین کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے تو یہ جو ہے آج کے بعد میں اللہ خیر الناصرین ہونے پر میں نے آپ لوگوں کو اس کی تجمۃوضی جی کے ساتھ حت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگوں سے شیئر کیا کہ آپ اندازہ کریں بھئی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے کس کے پاس طاقت ہے پانی بہا کے تو ٹھنڈا کر سکو تو پانی بہانے والا سارا دشمن کھڑا ہے تو وہ تو آنکھ کو روشن کریں کون پانی بہا گئے جہیل کی مدد آپ نے قبول کیا تو جلنا ہی تھا لیکن وہ اللہ جو خیر الناسرین ہیں جو اپنے مومن بندوں کے ہاں جی اپنے مخلص بندوں کی اسی طرح مدد کرتے ہیں اور اللہ نے آپ کو مدد کیا وہ آگ جو جلانے والا تھا گل گلزار بنیا آئیے ہیں خیر النا سے اللہ کہ ہم ان واقعات کو من نظر رکھتے ہوئے ہم ان دعاؤں کو پڑھیں گے تو یقیناً ہمیں ان دعاؤں کی معنی وخووم پر یقین پیدا ہوگا اور یقین کے ساتھ جنہیں یقین کے ساتھ پڑھیں گے ان کو آدے سے پڑھیں گے خلوص سے پڑھنا ہی ہمیں ان کے اثرات ہمیں حاصل ہوگا اللہ صاحب دعاؤں کو پوری خلوص سے پڑھنے کی توفیع طاف